الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسن القرآن للذكر فهل من مذكّر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد وعلا بارکتا على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سب سے پہلے میری آپ سے گزارش یہ ہے تو میرا بیان مختصر نہیں نہایت مختصر ہوگا اس لیے آپ حضرات پریشان نہ ہوں کہ شاید مولانا بیان بہت لمبا فرمائیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ مجھ سے زیادہ مصروف نہیں ہوگا کیونکہ آپ کہہ ہیں گے کہ مومی خارج ہوتے ہیں اس لیے آپ کو مجھے فارض کروں گا میں رمضان مبارک میں کراچی نہیں آتا اگر آؤں بھی تو کسی مسجد میں بیان نہیں کرتا میں سال میں دو دن کراچی رمضان میں دیتا ہوں اور وہ بھی دنیا ٹی وی کو دیتا ہوں صبح اور شام شہر افطار ابھی افطاری کا بیان کر کے میں ٹی وی سے واپس آیا ہماری عادت ہے کہ میڈیا پر آتے ہیں جو آتے ہیں کھل کر بتاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ مجھے دیکھ سمجھے برا سمجھے آپ کا مسئلہ ہے نہ میں نے آپ سے بھیگ مانگنی ہے نہ میں نے آپ کو مرید بنانا ہے وہ تو میرا مسئلہ نہیں اتنی میں کوئی بات چھپاتا نہیں بالکل صاف صاف دیکھتا ہوں اور بیان نہ کرنے کی رمضان میں وجہ یہ ہے رمضان کے علاوہ کراچی کے ذرا میرا بیان کروائیں تو میں خوش ہوتا ہوں رمضان میں کروائیں تو میں بیان نہیں کرتا اگر کروں تو پہلے دو اعلان کرتا ہوں نمبر ایک بیان مختصر ہوگا نمبر یہ بیان کے بعد آپ سے چل جائے گی اپیل نہیں ہوگی تو اس کے بعد بیان شروع کرتا ہوں کراچی والوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ پنجاب سے جو مولے صاحب آتے ہیں بھیگ مانگنے کے لیے آتے ہیں آپ اس ذہن کو اللہ کی لیے بدل دو اس ذہن کو آپ بالکل تبدیل کرا دو ہر آدمی بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا میرا بہت بڑا ادارہ ہے میرا ایک کروڑ سے زیادہ سالانہ بجٹ ہے بہت بڑا ہے اللہ اپنے کرم جو پوری دنیا سے دیتے ہیں اگر آپ کا کہ ہمارے اوپر پیسہ لگ جائے تو یہ آپ کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے یہ ہمارا احسان ہے کہ آپ کا صحیح پیسہ صحیح جگہ پہ لگا دیئے تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں میں پہلے اعلان کر دیتا ہوں ابھی جب میرا کراچی کا سفر تھا تو میں نے صبح واپس جانا ہے تو میرے بہت اچھے دوست ہے انہوں نے کہ مولانا تھا ہماری خواہش ہے کہ فجل کا بیان ہمارے پاس تو آپ سفارے ہونے کے بعد میں نے شراب گوڈے کے دائرے میں جانا ہے دو گھنٹے میری نجی رشست ہے پھر میرا فجر کا بیان پھر میرا جمعہ کا بیان اور پھر میرا کل کا شاہ کے بعد کا بیان مری ہے حاجی دہی صاحب گیا تو ان میں مجھے روکا ہوا ہے کہ آپ نے جانا نہیں ہے مری بیان کر کے پھر سگودا جانا اور پھر ہفتے کے دن آٹھ بجے میں نے سوابی بیان کرنے اور میرے سرگودے میں میرے ستائیس شبد کے تین جلسے ہیں ایک پونے دس ایک ساڑھے دس اور ایک پش کے بعد پھر ایک کچھ کے بعد ہمارا کہہ دیجیے جب بچے کا ختم ہے تو میں نے چار جل سے ایک رات میں کرنے اب آپ کو دو بجے کو آپ کی بیان کی ضرورت ہے <سؤال> میری عادت <سؤال> ہے میں پہلے بات اس لیے صاف کر دوں کراچی اور وہ دماغ بہت اوپر ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لاؤ تھوڑا سا نیچے لاؤ آپ ادھر آپ کر دیں گے پیسہ پیسہ دنیا میں کس کس کے پاس ہے کون نہیں جانتا اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے اللہ جس کو چاہے عطا فرما کے واپس لے لو خیر میں ایک تو لمبا بیان نہیں کروں گا دوسرا بیان میں آپ سے کوئی اپیل نہیں ہوگی انشاءاللہ شاء مختصر دعا ہوگی اور اپنے گھر تشہیریں اپنے کام میں کریں میرا دو ماہ پہلے ہانگ کا سفر تھا تو کالج کے اندر بیان تھا سننے کا صاحب تھا خواہش ہے کہ آپ کا بیان لمبا ہو لیکن ہمارے کالج میں امتحان شروع ہیں اس لیے آپ بیان 20 منٹ کا کریں میں نے 19 منٹ پر بیان ختم کیا انہوں نے ہم نے پہلا بھی دیکھا 20 منٹ کا 19 انیس ختم کیا میں نے کہا سمجھتے نہیں ہیں گولہمار ٹائم کی پابندی کب کتنی ہے اصل میں یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہمارے ہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کی مسجد میں جمعے کے ایک بجے بیان شروع ہوتا ہے ڈیڑھ بجے ختم ہوتا ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ ایک بجے نہیں آتے ایک بجے امام صاحب آتے ہیں آپ آتے ہیں بارہ پچیس پہ اب اگر امام صاحب ایک تیس کی بجائے بتیس میں ختم کریں نا تو آپ کا پارا ہی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتے وقت کا خیال نہیں کرتے وہ جو پچیس منٹ پہلے آئیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آتے اور آپ کو دو منٹ جو اوپر ہے وہ برا طوفان بچا دیتے اصل بجائے اگر آپ ٹھیک ایک بجے آئیں اور ٹھیک ایک چیز کو مودی صاحب کا بیان آدھا گھنٹہ سنیں تو آپ سمجھیں گے کہ وقت کی پابندی کون کرتا ہے علماء وقت پر آتے ہیں ہم بہت دیر سے آتے ہیں علماء پچیس منٹ دیواروں کو بھی سناتے ہیں اور پانچ منٹ آپ کو سناتے ہیں دو منٹ اوپر ہو گئے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے علماء وقت کی بہت پابندی کرتے ہیں اور وقت کی قیمت کی جانتے ہیں میں آپ کی خدمت میں چار مسائل قرآن کریم سے پیش کرنے ہیں اس پر میں نے چار دلائل دے ہیں میری عادت یہ ہے کہ میں فرقہ وریت اور دہشت گردی پر لانت بھیجتا ہوں لیکن اپنا مسئلہ بیان کرنا فرقہ وریت نہیں سمجھتا اور اپنی ذمہ داری سمجھتا مثال کے طور پہ آپ کے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں تو کہاں باندھتے ہیں ناخ کے نیچے آپ کہاں باندھتے ہیں ہا کے نیچے اب ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے پر دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں بس میں دلیل دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں فرقہ وریت پلا رہے عجیب بات ہے ناپ کے نیچے ہاتھ آپ باندھتے ہیں دلیل میں دے رہا ہوں تو میں فرقہ وریت پھیلا رہا ہوں یا آپ کے مذہب کو مضبوط کر رہا ہوں جو ہاتھ نہیں باندھتا جو سینے پر باندھے ناپ پر باندھے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں مجھے اس سے غرض یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی دماغ ٹھیک ہے بس آپ ننگے سر بیٹھے آپ پگڑی باندھیں سبز باندھیں سفید باندھیں نہ باندھیں آپ کا مسئلہ ہے میں چونکہ پگڑی باندھتا ہوں میرے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ میں پگڑی کیوں باندھتا ہوں تاکہ میرا ضمیر تو مطمئن ہو باقی روی تھی تو ہم جو ناپ کے لیے ہاتھ باندھنے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے اور وہ دلیل ہے جو آپ میں سے ہر کسی کو آتی کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو نہیں آتی مثلاً صورت القر آپ سب کو آتی ہے یہ دلیل ہے ناپ کے نیب سے ہاتھ باندھنے حوالہ میں دیتا ہوں گھر جا کر آپ دیکھ لیں انینہ کل کوسک اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ہم نے کوسک حوثے خیر قطع کو چھبیس معنی و فصل لکھے انتینہ کل کوسک آگے فصل کا ون حق میرے نبی آپ نماز پڑھیں ون ہر ایک معنی اور قربانی کرے اور ونہر کا دوسرا معنی ابن عبد البرد میں اب بتاؤ کب القرى ہے تفصیل کون کر رہے حرت علی پوری دنیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آنا مدینت العلم واری بھی فَمَنْ عَرَادَ الْبَابِ حضور میں شہر علم ہوں علی شہر علم کا دروازہ ہے اور جس نے شہر دروازے سے گزر کرایا اب حضرت علی کے علم آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا حضرت علی کا علم ہے نا جہاز کہاں باندھنا چاہیے جی اور قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں اور جب صحابی کسی سعایت کی تفسیر کرے تو محدین نے اصول لکھا ہے حدیث ہمیشہ اصول حدیث سے سمجھی جاتی ہے حدیث ہمیشہ اصول حدیث ہے آپ یہ مسجد بنائے مزید بنا رہے ہیں اب ایک اس مسجد کا نقشہ میں بناؤں اور ایک انجینئر آرکیٹیکٹ بنائے دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں مولانا صاحب عالم ہے لیکن آرکیٹیکٹ انجینئر نہیں ہے یہ ترتیب دیں گے کہ مسجد بنانے پر سواب کتنا ملتا ہے لیکن مسجد کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے جیسے گرمی میں ہوا لگے سردی میں گرمی محسوس نہ ہو یہ کون بتائے گا انجینئر تو حدیث ایک کسے کہتے ہیں یہ محدث بتائیں معدثی نے ضابطہ بیان فرمایا ہے ان تفصیر صحابی اللہ شاہد البحب تنظیم فین حدیث المسندم حدیث کی جو شرح صحابی کرے وہ تفصیل قرآن کی آیت کی جو شرح جو تفسیر صحابی کرے یہ تفہیر نہیں ہوتی بلکہ حدیث سے مسند ہوتی ہے کیونکہ صحابی قرآن کا معنی خود نہیں کرتا بلکہ اللہ کے نبی سے سمجھ کے کرتا تو آپ کہاں باندھتے ہیں اس کی دلیل کہاں پر ہے آپ یاد تو رکھ لیں نا سورت القوثر میں حوالہ نہیں یاد رہے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں اکثر حواب سے کہتا ہوں آپ بیان سن لیا کر اور بھول لیا کر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کوئی بندہ آپ کو خراب نہیں کر سکتا کیوں آپ کہیں گے کہ دل ہے مجھے یاد نہیں ہے مجھے آتی نہیں, نہیں ہے ہم مولانا صاحب سے فون کر لیتے ہیں ہم اپنے مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں لیکن جب دلائل سنیں گے ہی نہیں تو پھر تو نماز خراب ہوگی نا اس لیے آپ سنتے رہا کریں یاد نہ کریں لیکن سنتے رہا کریں نمبر دو جب ہم نماز امام کے پیچھے پڑھیں امام صورت الفاتحہ پڑھتا ہے اور ہم نہیں پڑھتے آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے جو پڑھتے ہیں میری اس سے لڑائی نہیں ہے وہ پڑھے نہ پڑھے ان کا مسئلہ ہے کیونکہ ہم نہیں پڑھتے تو ہمارے پاس نہ پڑھنے کی دلیل ہونی چاہیے آپ نے تراوی کتنی پڑی ہے تو دلیل ہونی چاہیے نا ہم کو لڑ تو نہیں دے بھئی تحجد الگ گیا تراوی الگ گیا آٹھ پڑھو سو پڑھو بھئی ہم بھی اس پڑھتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے مجھے یا کل دنیا ٹی وی پہ کراچی سے کسی نے فون کیا کہ مولانا تراوی تو میں نے دلائل پیش کیے کہ تلابی بی سنت ہے پھر تین فطر ہے اور پھر راست و تحجزہ تلق امام کے پیچھے الفاتحہ نہیں پڑھتے اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے قرآن تو امام احمد بن فرماتے ہیں اجما اناف والا یہ آیت اللہ نے نماز کے بارے میں نازر فرمائی ہے کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو نمبر ایک سنا کرو ان سے تو نمبر دو خاموش رہا کر نمبر ایک سنا کرو اور نمبر دو خاموش رہا کرو آپ قرآن کریم سورت الفاتحہ قرآن میں ہے یا قرآن سے باہر ہے؟ قرآن الخم سے لے کے بنناس تک یہ پورا قرآن ہے تو جب امام قرآن پڑھے خاموش بس اب یہ اس کے بیچ نمبر ایک سنو نمبر دو خاموش یہ سنو اور خاموش یہ دو حکم کیوں دی ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں یہ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب جب فضل مغرب عشاء میں امام قرآن اونچی آواز سے پڑھتا ہے پھر تو امام کے بیچے چوپ رہنا چاہیے لیکن زور اثر میں امام قرآن پڑھتا ہے لیکن آہستہ بڑھتا ہمیں آواز نہیں آتی تو زور اثر میں تو امام کے پیچھے یہ خاطہ پڑھ لینی چاہیے نا یہ لوگ پوچھتے ہیں اللہ پاک نے کتنا مسئلہ کھولا ہے قرآن کریم میں نمبر ایک سنو نمبر دو خاموش رہو یہ دو حکم کیوں دیے ہیں علامہ نشی نے تفصیل مدارک میں لکھا دیکھو میں ساتھ حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ بنے کہ ہمارے مسئلے پر حوالے ہیں بغیر دلیل کے نہیں ہے علامہ نصوی تصویر مدارک میں فرماتے ہیں یہ چونکہ نمازیں دو قسم کی ہیں نمبر ایک جاہری جس میں امام قرآن اونچی واض سے پڑھتا ہے نمبر دو سری جس میں امام قرآن آہستہ پڑھتا ہے فرماتے ہیں جاہری نماز میں امام قرآن اونچی وعات سے پڑھتا ہے اور ہمیں آواز آتی ہے تمہیں اللہ کا حکم ہے ذاکر القرآن وسطم اولا قرآن سنو قرآن کریم سنو اب سنتا تو وہی ہے جو چپ رہے جو چپ نہ رہے وہ تو سننے والا اسے کہتے ہی کوئی نہیں آپ اس کا کیا مانا اور چپ رہو جب قرآن مثال کے طور پہ میں ہوں اور یہ مفتی صاحب ہیں کسی مسئلے پر میری ان کی بحث ہو جاتی ہے اور یہ آگے سے بولتے ہیں میری بات نہیں سنتے میں کہتے میری بات سنو یہ کہتے میں سن لو آپ خب کہ مفتی صاحب آپ بول رہے ہیں آپ کہاں سن رہے تو سننے والا اسے کہتے ہیں جو چپ رہے یا بولتا رہے تو جب اللہ نے فرما دیا قرآن سنو پھر کیوں فرمایا اور چپ رہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آواز آ رہی ہو امام کی تلاوت کی استمول اور سنو اور زور اثر کی نماز سر ہی ہے تو امام قرآن آہستہ پڑھتا ہے اب آواز تو نہیں آتی اب سن نہیں سکتے اب کیا کریں ان سے اور خاموش کیونکہ نمازیں دو قسم کی ہیں اللہ نے حکم بھی دو دیے ہیں جب آواز آ رہی ہو استمعو لا سنو اور جب آواز نہیں آ رہی وہ ان سے دو اور خاموش کو ہم نے اب بھی رہنا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وہ مسجد میں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور جب امام صاحب کتبہ دینا شروع کریں باتیں کرنا بھی جائز نہیں ہے اور نوافل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے آپ مسجد میں آئے جمعے کے دن دوسری ادام کے بعد کتبہ شروع ہو جائے اب نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے اب سننے دے پڑھنا جائز نہیں اب خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اب نہ پڑے خاموش ہو جائے لیکن اب اگر امام صاحب خطبہ شروع کر دیا اور بجلی نہیں ہے سپیکر نہیں ہے سپیکر خراب ہے اب باہر والوں کو آواز نہیں آ رہی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ گپے لگا سکتے ہیں ان کو تو آواز نہیں آ رہی تو وہ کیوں چپ رہے ہیں اب خطبے کی آواز آئے تو سننا ہے اور آواز نہ آئے سن تو نہیں سکتے لیکن چپ اب بھی رہنا ہے اسی طرح جب جہری نماز میں قرآن کی آواز آئے تو سننا ہے اور جب آواز نہ آ سکے تو چوب اب بھی رہنا ہے اس لیے ہم اس دنیا سے امام کے پیچھے الفاتے نہیں پڑھتے تیسرا <تصالح> مسئلہ جب امام کو فرماتے تو ہم کہتے ہیں آمین اب آمین ہم ایسا کہتے ہیں اونچی ہی آواز سے نہیں کہتے ہیں جس کی وجہ کیا ہے حضرت ابو حراضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمین اسم من اسماء اللہ یہ آمین ہے کیا اس کے کی بارے میں دو روایتیں نمبر ایک آمین یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور ایک حدیث ہے کہ آمین یہ دعا ہے اگر آمین اللہ کا نام ہو یا آمین دعا ہو دونوں کے بارے میں قرآن کریم کا فیصلہ ہے اگر یہ اللہ کا نام ہو تو قرآن کہتے ہیں وقت کو ربا کہ نفسیات کا تجربہ دیکھو اگر اللہ کا نام لینا ہے تو آہستہ لو آستہ اور اگر یہ دعا ہے اور منتظر اگر دعا ہے تو بھی آستہ ہے آج بھی کی طرف ہے آپ حیران ہوں گے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جن نے تیس جلدوں میں عربی زبان میں تفسیر کبیر لکھی ہے اور حضرت امام شافی رحمۃ اللہ کے مقلد ہے عربی نہیں ہے امام راضی فرماتے ہیں ان آئتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خمور آمین آستہ کہنا واجب ہے اگر واجب نہ بھی ہو تو کم از کم آہستہ کہنا مجھ باق ضرور ہے <تصفيق> امام راضی فرماتے ہیں میں باوجود اس کے ایک امام شافی کا مقدے دوں لیکن اس مسئلے پر امام و ریفا کے ساتھ ہے. اتنا بڑا مخصر اس لیے ہم آمیر آہستہ کہتے ہیں ان کی واضح نہیں کہتے نمبر چار جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے شروع میں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں اب آمین ہو گئی صورت پڑ جائے جی گی اب رقو میں جاتے ہیں تو جب ہم رقو میں جائیں تو ہم اللہ وقبت تو کہتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے جب رکو سے اٹھے اللہ سمع اللہ کہتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے اس کی زرع بھی قرآن کریم میں ہے پرانے کریم میں اٹھارہ بارہ ہے اللہ صلاح کے اللہ فرمارے وہ پیمان والے کامیاب ہو گئے کہ جو ایمان والے اپنی نماز میں خوشبو کا خیال رکھتے ہیں نماز خوشبو سے پڑھتے ہیں آپ کا معنی کیا ہے ایک معنی آپ کرو ایک معنی میں کرو یہ ہمارے معنی ہیں عضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ الحمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں صحابہ کے میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں اور ان کے تفسیر کے علم کی دعا خود اللہ کے نبی نے ان کو دی ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ عم کی اس کا معنی یہ ہے اب توجہ سننا ابن عباس اس کا معنی یہ ہے نق بنا متواز اون لا یلون نماز آرجی کے ساتھ پڑھیں جھوک کر پڑھے دائیں اور بائیں جانب توجہ نہ کریں ولا یار فاون کس صلاح اور نماز کے اندر اف نہ کریں یہ نماز کا خوشو ہے نماز کے اندر افرد نہ کریں یہ نماز کا خوشو ہے یہ کون فرما رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں خوشو یہ ہے کہ آدمی نماز کے اندر افل نہ کرے اب اس پر آپ کے ذہن میں ایک دو سوال آئے کہ ذرا اس کو میں واضح کر دوں تاکہ بات کھل جائے نمبر ایک کل بند آپ سے کہے گا قرآن کریم میں دوسری آئے اللہ فرماتے ہیں خوشو زینت کل مسجد یا مسجد کا معنی سلاط ہے زینت اللہ مسجد مسجد کا معنی سلاد اللہ فرماتا ہے جب تم نماز پڑھو تو زینت اختیار کرو زینت, زینت کا معنی کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا زینت سے مراد ہے رف الدین زینت سے مراد رف الیدین اب کوئی بندہ آپ سے کہے گا اگر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نماز میں خوشبو کرو خوشب کا مان رف الیدین نہ کرنا ہے عبد اللہ بھی قمر فرماتے ہیں قرآن کا حکم ہے نماز پڑھو تو زینت اختیار کرو اور زینت کا معنی رف الدین کرنا ہے تو اگر ایک ساتھی ترک رف الدین کو خوشو کہہ رہے ہیں تو دوسرا رف الدین کرنے کو زینت بھی تو کہہ رہا ہے نا اب اس کا جواب سمجھیں عربی زبان میں دو لفظ ہیں نمبر ایک لفظ فی نمبر دو لفظ آئندہ فی کا معنی ہوتا ہے میں آئندہ کا معنی ہوتا ہے پاس ابھی آپ کہاں بیٹھے ہیں مسجد میں یا مسجد کے پاس اسے کہیں گے یہ لوگ مسجد جال سو نہ مسجد اندر بیٹھے ہیں اب ایک بندہ اندر نہیں بیٹھا دروازے کے بیٹھا ہے وہ مسجد میں ہوگا یا مسجد کے پاس اسے کہتے آئندہ عربی زبان میں اب دیکھیں راہول کے ذہن دو ہے ایک جب ہم شروع میں نماز شروع کرتے ہیں شروع یہ میں ہے یا پاس ہے میں کہتے ابھی تو نماز شروع ہی ہوئی اللہ اکبر یہ میں ہے یا پاس ہے اور جب رقوب میں گئے اور رف الدین کی اب یہ میں اب مان رف دو ہیں ایک نماز میں ایک نماز کے پاس قرآن کے لفظ رن الدین اللہ فی صلا کامیاب کے مان والے وہ ہیں جو نماز میں خوشو کرے نماز میں خشو اور یہ خشو سے مراد کیا ہے رف نہ کرنا اب یہ میں ہے رکوع اور رف الدین میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ابد اللہ مین بس فرما ہیں یہ جو رکوع رکو رف ہے یہ نماز میں ہے یہ نہ کرو یہ خوشو ہے رف الدین نہ کرو یہ میں ہے اور دوسری آگ کیا ہے خوشو زینت آئندہ کلے مست خزو زینتکم آئندہ کلے جب نماز اختیار کرو تو زینت کے ساتھ زینت ہے پاس اور شروع والا رف یہ پاس ہوتا ہے یا میں ہوتا ہے اب اس کا مانا گیا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نماز میں رف الدین یہ خوشو کے خلاف ہے اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نماز کے پاس رف الدین یہ زینت ہے تو جسے وہ زینت کہتے ہیں اسے ہم کرتے ہیں اور جسے عبد بن عباس فرماتے ہیں خوشو کے خلاف ہے اسے ہم نہیں کرتے بات سمجھ آ گئی سمجھ آگے کی نہیں ہے ساری نہ بھی سمجھ آئے گی کچھ تو سمجھ آ جائے گی اس طرح جائے گا کہ ہمارے پاس دلیل ہے میں اکثر علمی لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ حکیم علامت مولانا شریف علی سالم رحمتہ اللہ علیہ نے بڑا عالمانہ فاضلانہ بیان کیا اور عوام اس سطح ذرا اوپر تھا جب بیان سے فارغ ہوئے ایک مولی صاحب نے کہا حضرت عوام نے آپ نے اتنا اونچا بیان کیا جس کو سمجھے نہیں تو فائدہ کیا ہوا حکیم علومت حکیم علومت ہے فرمانے لگے اگر سمجھ آ گیا تو اچھا نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا مولانا صاحب نے کہا ہمیں تو آپ کے جملہ بھی سمجھ نہیں آیا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آیا حکیم و حکیم و لومت فرمانے لگے اگر آپ کا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا اچھی بات ہے جب ہم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ آ گیا اور اگر ان کو بیان سمجھ نہیں آیا تو بہت اچھا مستری کہتا ہوں ہماری مختی ہمارا مختی ہماری عوام گمراہ تب ہوتی ہے جب یہ سمجھتی ہے کہ میرے مولانا کے پاس علم تھوڑا ہے فلاں کے پاس زیادہ ہے آج ان کو یہ تو پتا چلا ہے کہ اپنی تھانی مولوی کی طرح بڑھا ہے یہ تو سمجھ آ گئی نا ان کو کہ موہن اشرف علی سانوی کتنا بڑا عالم ہے اب یہ دائیں بائیں نہیں جائے گی یہ میرے پاس ہی رہے گا مسئلہ بیان سمجھ آ گیا تو اچھی بات ہے مسئلہ سمجھایا نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھی بات ہے آج کا بیان سمجھ نہیں آیا لیکن ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مولف علی مولوی بہت بڑا ہے آپ کی کے ساتھ بتاؤ بندہ گمرہ کب ہوتا ہے نے ٹھیک بیان کیا لیکن آج وہ ٹی وی پر ڈاکٹر صاحب آئے تھے نا ان کی بات کیا بات ہے اب آپ نے چھوٹا سمجھا ان کو بڑا سمجھا تبھی ادھر پتلے نا اگر آپ اپنے امام کو بڑا سمجھتے تو ٹی وی پر آنے والا کتنا بڑا بھی ہوتا آپ کہتے ٹھیک ہے آپ ہمارے مولنا ہمارے مولنا ہے ہمارا امام ہمارا ہے ہمارا عالم ہمارا ہے تو یہ زین بنتا ہے یا نہیں بنتا ایک تو میں نے یہ بات یہ سوال جو آپ سمجھ آ گیا ٹھیک نہیں ہے تو ریکارڈ ہو گیا آپ دوبارہ کبھی سن اور دوسرے اس پر سوال سنیں جب ہم کی نماز پڑھتے ہیں اور دو رکاط کے بعد تیسری رکاوت جب دعائے پڑتا ہے کہ اگلا رفل کرتے ہیں کہ نہیں یہ میں ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے یہ تو میں ہے. آپ کو بندہ آپ سے پوچھے گا تو پھر یہ تو خوشبو کے خلاف ہو گیا نا میری عادت ہے میں جو مسئلہ چھیڑتا ہوں نا اس کا کوئی پہلو وہ نہیں دیتا کسی کو ٹینشن نہ ہو کہ یہ مانگا تھا مسئلہ درمیان میں چھوڑ دیا اچھا جب آپ نماز عید پڑھتے ہیں تو تین تک ویجاس رفل یہ جائن کرتے ہیں وہ تو میں ہوتا ہے وہ تو پاس نہیں ہوتا نا تو پھر آپ چیزیں جین کیوں کرتے ہیں دعائے میں آپ کیوں کرتے ہیں اگر آپ کو اوپر سوال ہوگا جواب سے نشی فرما لے کے آپ کے مثلا ذکر ہی اللہ فرماتے ہیں، تم نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے مجھے یاد کرنے کے لیے اب نماز دو چیزوں کا نام ہے نمبر ایک اقوال نمبر دو افات توجہ رکھنا نماز دو چیزوں کا نام نمبر ایک اقوال اور نمبر دو ہم نے نماز شروع کی اللہ اکبر یہ کیا ہے اور ہاں یہ کیا ہے اقول اور افیر اس جیزوں کا نام نماز ہے تو نماز اصل نام ہے اللہ کا ذکر کا یہ ضابطہ یاد رکھ لینا نماز کا ہر وہ فیر جس کے ساتھ اللہ کا ذکر ملا ہو وہ نماز ہے اور وہ فیس جس کے ساتھ ذکر نہیں ہے نا ذکر سے خالی ہے وہ نماز کا خیر شمار نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ میں سلاد والے ذکر ہی نہیں بنتا رسول ذہن میں آ گیا. نماز کی ہر حرکت نماز کا ہر فیل جس کے ساتھ ذکر ہو وہ تو نماز ہے اور جس کے ساتھ ذکر نہ ہو وہ نماز نہیں ہے وہ بالکل چیز الگ ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں جب ہم شروع میں نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ دیکھو یہ فیل بھی ہے نا اور اوساد کا ذکر بھی ہے ہم کھڑے ہیں یہ فیل بھی ہے اور ساتھ بہانا اللہ عمہ باللہ بسم اللہ الحمد ذکر بھی ہو رہا ہے۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پھر اللہ اکبر دیکھ بھی ہے نا اور ساتھ ساتھ ذکر بھی ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہی کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو اللہ اکبر کہا وہ تو رکوع کے لیے ہے تو جو ہاتھ اٹھایا وہ اس کے ساتھ تو کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ اکبر جو کہا وہ تو رکوع کے لیے کہا نا اللہ اکبر کو تقبیرات رکوع کہتے ہیں تقبیرات رفع الیدین کہتے ہیں وہ تو تقبیرات رکوع ہے اب تقبیر رفع الیدین کی, کی در گئی تو یہ حرکت وہ ہے جو خالی ذکر سے اس چیز کو نماز کہنا مشکل ہے اچھی طرح بات سمے یہ خوشو کے خلاف ہو جائے گا کیوں ذکر نہیں ہے نا سر خوشبو کے خلاف ہو گیا آپ کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن یہ کھڑے ہیں یہ حرکت اور فعل ہے اور سمے اللہ یہ ذکر ہے اب یہ صرف خوشو ہے کیوں ساتھ اللہ کا ذکر مل گیا تو ہاتھ اٹھائے اس کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے اب یہ خوشبو کے خلاف ہو جائے اب آپ دیکھیں جب ہم دعائی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اب یہ ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر رفع الیدین کے لیے ہے تو ہمارا جو بطر والا رفع الیدین ہے یہ ذکر کے ساتھ ملا ہے یہ خوشبو سے خبرد نہیں ہے اور جب آپ عید کی نماز میں تقویرات عیدین کہتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں ساتھ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں تو ہم نماز میں جہاں رفل عیدین کرتے ہیں وہ ذکر کے ساتھ ہے اور جس خیر کے ساتھ ذکر مل جائے وہ خوشی کے خلاف نہیں ہوتا اور جو خیل بغیر ذکر یہ ہو وہ خوشبو کے خلاف ہوتا ہے ایک رات نماز میں خارج کر دے یہ خوشبو ہے خوشی کے خلاف ہے کیوں ساتھ اللہ کا ذکر نہیں ہے نماز میں انگلی کھڑی کر دے تو یہ کچھ نہیں رہتا ہوں اچھے اللہ یہ ذکر موجود ہے یہ تو ذکر موجود ہے اس پر میں کہتا ہوں ایک بار تو ہوگئے یہ جو بار بار کرتے ہیں یہ کیا ہے نہیں میں ہم ساتھا نہیں میں کوئی نصیبیں نہیں سناتا میں مسئلہ سمجھا لوں اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفی کے ساتھ فرمائے میں نے اس سے گزارش کی ہے یہ جو ہمارے مسائل ہیں ہمارے ان مسائل پر دلائل ہیں ہم بغیر ترین کی کوئی بات نہیں کہتے شروع میں میں نے بات شروع کی شاید کسی کے جینڈ میں بات رہ نہ جائے میں درخوس کی وضاحت بھی کر دوں میں نے کہا کہ امام کے پیچھے خاتیاں نہ پڑے دلیل کیا پیش کی طرف امام قرآن پڑھتا ہے مفت کو خاموش رہنا چاہیے اس پر بھی دو سوال ہے ذرا سمجھا دو پہلا سوال مجھ سے ایک بندہ خود کہنے لگا کہ مولانا صاحب جب آپ لوگ اچھا امام کے پیچھے بیٹھتے ہو تو تم پڑھتے ہوئے کے خلاف ہے پیچھے قرآن پڑھ رہے ہو تم بھی تو پڑھ رہے ہو سوال سمجھ آ گئے اس کا جواب دے نجیز فرمانے ہم کہتے ہیں یہ قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے خادا پوری نماز میں قرآن پڑھنے کی جگہ صرف قیام ہے صرف قیام یہ قرآن کی جگہ ہے خراب کی جگہ کادا نہیں ہے کادا میں صرف دعا ہے اب دعا ہی یاد یہ اللہ کی صلاح ہے اللہ مس اللہ محمد حضور پہ درود ہے اور اس کے بعد دعا صلی اللہ علیہ وسلم تو کادا یہ دعا کی جگہ ہے اللہ ہی یہ اللہ کی صلاح ہو رہی ہے اللہ مس اللہ محمد یہ حضور پہ درود پڑھا جا رہا ہے اس کے بعد دعائیں مانگی جا رہی یہ کادا دعا کی جگہ ہے قرآن کی جگہ نہیں ہے یہ رب جلی جو ہم پڑھتے ہیں یہ تلاوت نہیں کرتے یہ دعا مانگتے ہیں ہاں اتفاقی بات ہے کہ ہم نے دعا قرآن والی پڑھ لی ہے آپ یہ دعا نہ پڑھیں کوئی اور دعا پڑھ لے کیا فرق پڑتا ہے یہ گزارش سمجھ آ گئی یہ جو میں آپ کی خدمت میں رہا تھا یہ جو کادہ میں رب جا علی پڑھتے ہیں یہ تلاوت کرتے ہیں یہ دعا مانگتے ہیں آپ رب جلنی نہ پڑھے اللہ عنہ اور سلم کو تو دعا پڑھ اللہ عمینی اور کسی دعا پڑھ لیں رب جاننی ضرور پڑ رہی ہے لیکن قرآن جب آپ کھڑے ہیں قیام میں اب رب جاننی نہ پڑے اللہ عمنی اسلم کو دعائیں پڑھے نماز ہو جائے گی معلومات قادہ جب ہم کرتے ہیں تو قرآن نہیں پڑھتے دعا مانگتے ہیں اور کبھی دعا قرآن والی بھی ہوتی ہے اگر قرآن کی آئے تو قرآن سمجھ کے نہ پڑھیں اس کا حکم بالکل اور ہے اور اگر قرآن کی آئے تو قرآن سمجھ کر پڑھیں اس کا حکم بالکل اور ہے اور ہم ربی رازمی کو دعا سمجھتے ہیں قرآن سمجھتے اقیات میں نہیں پڑھتے اچھا دوسرا اس پہ سوال یہ وہ سوال ہے جو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مان سا یہ بتائیں اگر خجر کی نماز امام پڑھا رہا ہو تو آدمی مسجد میں آئے تو سنتیں پڑھے یا نہ پڑھے ہم کہتے ہیں اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں دور کا سنت پڑھوں گا اور اتہ ہیت تک کہ امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں تو سنتیں نہ پڑے نہ ہو سکتا ہوں تو سنتیں پڑھے اور اتہ میں آ شامل ہو جائے اور اگر یہ خدشہ ہو کہ میں نے سنتیں پڑھی تو نماز جماعت کی فجر کی نکل جائے گی تو سنتیں نہ پڑھے اور یہ سنتیں پڑے کہ سورج نکلنے کے بارہ منٹ بعد بار. کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے نہ پڑھے اس سے پہلے پڑھنے سے نبی عباسلم نے منع فرمایا ہے ملم سل رقی فجرے اللہ کی نبی نے فرمایا جو فجر کی دو سنتیں نہ پڑھ سکے ہم جو سلنے بعد اما تلو شمس دو سور نکلنے کے بعد پڑھے اب سوال کیا ہے سوال کب ہے نا امام فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے یہ آپ کا ہنگی مقتلی باہر کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ رہے تو امام کا قرآن سن رہا ہے یا اپنا پڑھ رہا ہے سوال کہتے ہیں امام قرآن پڑھے تو سنیں تو سنتے کیوں پڑھ رہا ہے پھر سنتے نہ پڑے نا تو ہمارا مطلب ٹھیک ہے جب ہم سنتوں سے منع کر بھی جا کے نماز پڑھے کہ دھوکہ لگا ہے یہ حکم اس وقت ہے کہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو کر مختری بنے وہ جو سنتیں پڑھ رہا ہے وہ امام کا مختلف نہیں ہے اس کی نماز اپنی ہے اور امام کی نماز اپنی اب جیسے آپ ابھی قرآن کے لیے بھی تلاوت شروع تک آئی تلاوت کرتے ہیں اور اونچی اونچی وہاں سے تلاوت کرے تو ایک تلاوت کرے گا یا ہر بندہ کرے گا جب ہر بندہ تلاوت کر رہا ہے اب بندہ دوسرے کا سننے کا پابند نہیں ہے اور جب تلاوت نہیں کر رہا تو پھر اس کو تلاوت سننی چاہیے اس کی نماز اپنی ہے اس کی نماز اپنی ہے یہ اپنی تلاوت کرے گا وہ اپنی تلاوت کرے گا اگر سنت والے نے امام کو اسے تلاوت نہ کی تو اس کی نماز ہونی ہی نہیں ہے میں نے پوری گزارش کی ہے یہ چار مسائل میں نے سے بیان کیے ہیں نمبر ایک جب نماز پڑھے تو ہاتھ ناپ کے نیچے اس کی دلیل قرآن میں ہے کا نمبر دو امام کے بیچے ہم ساتھ نہیں پڑتے اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے اذا القرآن نمبر تین ہم جو آمین کہتے ہیں اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے ربکم بس و ربک نمبر چار ہم جو لوگ جاتا رفلیہ دیر نہیں کرتے اس کی دلیل ہے پرانے کریم میں اب آپ بتاؤ جس مذہب کے مسائل کے مسائل کے دلائل پرانے کریم میں ہوں اگر وہ بھی سر چھپاتے پھرے کہ ہمارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں اس سے بڑی شرمندگی بتاؤ کیا ہو سکتی ہے حضرت امام ابو ونیفا نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ اللہ کے یہ خیال کرنا چھوٹے آدمی نہیں ہے یہ بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑے آدمی تھے حضرت امام مالک امام شافی امام احمد دنیا نے شخص کو اپنا امام مانا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بدزر ہو جاتے ہیں اور فلاح اعتراضات یا پھر اعتراضات کی فکر نہ کریں اللہ ہم سب کو اپنے مسلک پر کار بند رہنے کی تو فرمائے میں آپ کو قتل نہیں کہتا لڑیں جھگڑیں دوسرے پر اٹیک کریں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اپنے کاروبار کی حفاظت کریں اپنی دکان کی حفاظت کریں اپنے گھر کی حفاظت کریں اپنی مسجد کی حفاظت کریں اپنے ایمان کا حفاظت کریں اپنے مسلک کا دفاع کریں یہ کوئی آدمی کسی اور ملک میں چڑھائی کرے نا یہ تو لڑائی ہوتی ہے اور اپنے ملک کے تحفظ علی فوج بنا لے تو یہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے. اپنے ملک کی حفاظت کے علماء تیار کرنا اپنے مسلک کی علما کو تیار کرنا یہ کوئی لڑائی نہیں ہے میں اس کی گزارش کرتا ہوں اللہ میں بات سمجھنے لیکن توفیق عطا فرمائے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے لمبا بیان تو نہیں ہے یہ میں نے مخصد اس کیا ہے پھر کبھی آپ کے مسئلے میں بیان ہو تو آپ سمجھا کریں بیان مونا صاحب بہت تھوڑا کرتے ہیں ہم تھوڑا کرتے ہیں لیکن مدلل کرتے ہیں دو گھنٹے کا بیان کریں اور پہلے کچھ نہ پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ دو منٹ کا بیان کریں اور ایک دو بار یاد کر کے لے لیں اب آپ کی اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری نماز پہ ہمارے پاس جلائل ہیں دائیں بائیں آپ کو کتاب لا کر دیں نہ خود نہ پڑھا کرے مونگاہ کو دے دیے کریں کوئی سی لا کر دے دو آپ نہ پڑھے منگا صاحب کو دے دیں موسمی خراب ہو گیا تو بگی خراب کرنے کی ضرورت نہیں اور سب ٹھیک ہو گئے تو پھر کی در خراب ہو ہم ان کو مشورے دیا بھی ایک کوئی خراب نہ کرے بس ہمیں خراب کر لیں یہ سارے خود بد خراب ہو جائیں گے تو جب تک ہم خراب نہیں ہوتے آپ جتنی کوشش بھی کرو گے یہ کہیں نہیں جا سکتے ان اللہ ہم سب کو عمل کی توپیخ دے اور گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطوں سے درگزر فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما اے اللہ پوری فرما ہماری حاجات کو برا فرما دے قرآن کریم جو پڑھا گیا اپنے کرم سے اس کو قبول فرما دے اے مسجد کو شادی ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. فرما اے اللہ ہم سب کی جان مال اولا مان کی حفاظت فرما جو ہم نے دعائیں مانگی وہ بھی قبول فرما پورے عالم اسلام میں جو مسلمان دعا مانگتے ہیں سب کی دعائیں مسلم لام مالا رسولی خیر خل محمد مسحبی اجمائعین